فَإذا نُقِرَ فِنَّا قُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ <عَسِير> جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا گزشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ کی اِزا رسانیوں پر صبر کرنے کی نصیحت کی اور کہا کہ ان قریب وہ ہیبت ناک دن آنے والا ہے جس دن انہیں اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تمام مخلوق قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے اور انہیں میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا وہ دن اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے بڑا ہی کٹھن ہوگا اور کافروں کے لیے تو وہ دن انتہائی مشکل ہوگا اس لیے کہ نجات کی امید یکسر منقطع ہو جائے گی اور اپنی ہلاکت و بربادی کا انہیں قطعی یقین ہو جائے گا